وَإَِّ مِنْ أَهْلِكِتابابِلَ مَي يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَكُم وَمَا أُنزِلَ إلَيهِم خاشِعينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرونَ بآيات الل لا يَشْتَرونَ بآياتِ اللهِ ثمَمَنَ قَللَ أُلائِكَ لَهُمْ أَجرُهُ مِندَ رَبِّهِم إِ اللهَّهَ سرَريع الْ آمَنُوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ تفلحون یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی طرف اے نبی جو اترا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر بیچتے بھی نہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے یقیناً اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اہل کتاب ایلے میں سے ایمان, ایمان, ایمان لانے والے کامیاب ہیں اللہ تعالی اہل کتاب کے اس فرقے کی تعریفیں کرتے ہیں جو پورے ایمان والا ہے قرآن کریم کو بھی مانتا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھ کر رب تعالی کے فرمانوں کی بجاوری میں نہایت تند ہی کے ساتھ مشغول ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گریا وزاری کرتا رہتا ہے پیغمبر آخر الظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک اور صاف اور صاف نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں اسے وہ پاکر چھپاتا نہیں بلکہ ہر ایک کو دکھاتا ہے اور رسول اللہ کے مان لینے کی رغبت دلاتا ہے ایسی جماعت اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پائے گی خواہ یہودیوں کی ہو خواہ نصرانیوں کی سور قصص میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے اللہ دین آطینہ حم الکتاب یعنی جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دے رکھی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جب یہ کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ برحق کتاب ہمارے رب تعالی کی طرف سے ہے ہم تو پہلے ہی سے اسے مانتے تھے انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا اور جگہ اللہ کا فرمان ہے جن کو ہم نے کتاب دی اور جو اسے صحیح طور پر پڑھتے ہیں وہ تو اس قرآن پر بھی فوراً ایمان لاتے ہیں اور جگہ ارشاد ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَى بالحق و بہ یاد رون یعنی موسا علیہ السّلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جماعت حق ہدایت کرنے والی اور حق کے ساتھ عدل کرنے والی ہے اور مقام پر بیان ہے لئی سو سوا یعنی اہل کتاب سب یکساں نہیں ان میں ایک جماعت راتوں کے وقت بھی اللہ کی کتاب پڑھنے والی ہے اور سجدے کرنے والی ہے اور جگہ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ پہلے سے جنہیں علم دیا گیا ہے جب ان پر اس کلام یعنی قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے چہروں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہو کر رہنے والا ہے یہ لوگ روتے ہوئے منہ کے بل گرتے ہیں اور خوشبو و خدو میں بڑھ جاتے ہیں یہ صفتیں یہودیوں میں پائی گئیں گو بہت کم لوگ ایسے تھے مثلاً عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور آپ ہی جیسے اور با یہودی علماء لیکن ان کی گنتی دس تک بھی نہیں پہنچتی ہاں نصرانی اکثر ہدایت پر آ گئے اور حق فرمبردار ہو گئے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا لتجنّ اشدن سیادہ وطن اللّین امن الہودا و لدین اشرقوس خالدینہ فیحہ آخر آیت تک مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے دشمنی رکھنے میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے یہود ہیں اور مشرک اور ایمان والوں سے محبت رکھنے والوں میں پیش پیش نظرانی ہے اب آگے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم کے مستحق ہیں صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نجاشی کے انتقال کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو دی اور فرمایا کہ تمہارا بھائی حبش میں انتقال کر گیا ہے اس کے جنازے کی نماز ادا کرو اور میدان میں جا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفح مرتب کر کے رسول اللہ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی ابن مردویہ میں ہے کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو تو بعض لوگوں نے کہا دیکھیے رسول اللہ ہمیں اس نصرانی کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیتے ہیں جو حبشہ میں مرا ہے اس پر یہ آیات ناصل ہوئیں گویا اس کے مسلمان ہونے کی شہادت قرآن کریم نے دی ابن جریر میں ہے کہ ان کی موت یعنی نجاشی کی خبر رسول اللہ نے دی کہ تمہارا بھائی اسما یا اسمہا انتقال کر گیا ہے پھر رسول اللہ باہر نکلے اور جس طرح جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اسی طرح چار تکبیروں سے نمازی جنازہ پڑھائی اس پر منافقوں نے وہ اعتراض کیا اور یہ آیت اتری ابو داود میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی کے انتقال کے بعد ہم یہی سنتے رہے کہ ان کی قبر پر نور دیکھا جاتا ہے قبری میں ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل کتاب کے مسلمان لوگ ہیں حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ سے پہلے تھے اسلام کو پہچانتے تھے اور رسول اللہ کی تابداری کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا تو انہیں اجر بھی دوہرا ملا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ایمان کا دوسرا رسول اللہ پر ایمان لانے کا بخاری اور مسلم میں ابو مسل شاہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کو دہرا اجر ملتا ہے جن میں سے ایک اہل کتاب کا وہ شخص ہے جو اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا اور باقی دو کو بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے یعنی اپنے پاس کی علمی باتوں کو نہیں چھپاتے جیسا کہ ان میں سے ایک رضیل ذلیل جماعت کا شعبہ تھا بلکہ یہ لوگ تو اسے پھیلاتے اور خوب ظاہر کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں یعنی جلد سمیٹنے اور گھیرنے اور شمار کرنے والے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام جیسے میرے پسندیدہ دین پر جمے رہو شدت اور نرمی کے وقت مصیبت اور راحت کے وقت غرض کسی حال میں اسے نہ چھوڑو یہاں تک کہ دم بھی نکلے تو اسی پر نکلے اور اپنے ان دشمنوں سے بھی صبر و سہار کرو جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں امام حسن بصیر رحمہ اللہ وغیرہ علماء صلف نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے مرابطہ کہتے ہیں عبادت کی جگہ میں ہمیشگی کرنے کو اور ثابت قدمی سے جم جانے کو اور کہا گیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو یہی قول ہے عبداللہ ابن عباس سہل ابن حنیف اور محمد ابن کابل قرضی رضی اللہ عنہم اور رحم اللہ کا صحیح مسلم شریف اور نسائی میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجوں کو بڑھاتے ہیں تکلیف ہوتے ہوئے کامل وضو کرنا دور سے چل کر مسجدوں میں پیدل آنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی رباط ہے یہی رباط ہے یہی اللہ تعالیٰ کی راہ کی مستعدی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رابطوں سے دشمن سے جہاد کرنا اور اسلامی ملک کی حدود کی نگہبانی کرنا اور دشمنوں کو اسلامی شہروں میں نکسنے دینا ہے اس کی ترغیب میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں اور اس پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ ہے جہاد کی تیاری اور ترغیب صحیح بخاری میں ہے ایک دن کی جہاد کی تیاری ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے ایک دن رات کی جہاد کی تیاری ایک مہینے کے کامل روزوں اور ایک مہینے کی تمام شب بیداریاں نے تہجد پڑھتے رہنے سے افضل ہے اور اسی تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمالِ صالحہ کرتا تھا سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور فتنوں سے امن پاتا ہے مسلم احمد میں ہے ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کی تیاری میں ہو اور اسی حال میں مر جائے تو اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنۂ قبر سے نجات ملتی ہے ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اسے امن ملے گا مسقد احمد میں ہے امیر المین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی بات سناتا ہوں میں نے اب تک ایک خاص خیال سے اسے نہیں سنایا رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا ایک ہزار راتوں کی عبادت سے افضل ہے جو تمام راتیں قیام میں اور تمام دن سیام میں گزارے جائیں اس حدیث کو اب تک بیان نہ کرنے کی وجہ خلیفت الرسول نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ اس وزیلت کے حاصل کرنے کے لیے کہی تم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چل دو اب میں سنا دیتا ہوں ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا پابند ہو جائے مسند کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پھر فرمایا کیا میں نے پہنچا دی لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ آپ ترمدی شریف میں ہے کہ شرحبیل ابن سمت رضی اللہ عن محافظتِ سرحد میں تھے اور زمانہ زیادہ گزر جانے کے بعد کچھ تنگ دل ہو رہے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سناؤں رسول اللہ نے فرمایا ہے ایک دن کی سرحد کی حفاظت ایک مہینے کے سیام و قیام سے افضل ہے اور جو اسی حالت میں مر جائے وہ فتنے قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں سن نبی داؤد میں ہے کہ سہل ابن نے رضی اللہ رد فرماتے ہیں کہ حنین کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے شام کی نماز میں نے رسول اللہ کے ساتھ ادا کی جو ایک گھوڑے سوار آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ قبیلۂ حوازن کے لوگ میدان میں آ گئے ہیں یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں بکریاں عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم فرمایا انشاءاللہ اللہ یہ سب کل مسلمانوں کی غنیمت میں ہوگا پھر فرمایا بتاؤ آج کی رات پہرا کون دے گا انس بن ابی مرسد رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سواری لے کر آؤ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے رسول اللہ نے فرمایا اس گھاٹی میں چلے جاؤ اور اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤ خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ صبح نہ صبح جس وقت نماز کے لیے رسول اللہ نماز کی جگہ آئے دو سنتیں ادا کی اور لوگوں سے پوچھا کہو تمہارا پہرے دار سوار کی تو کوئی آہٹ سنائی نہیں دی لوگوں نے کہا نہیں اللہ کہ رسول اب تکبیر کہی گئی یعنی اقامت ہوئی اور رسول اللہ نے نماز شروع کی خیال آپ کا اسی گھاٹی کی طرف تھا نماز سے سلام پھیرتے ہی رسول اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارا گھوڑے سوار آ رہا ہے ہم نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا تو تھوڑی دیر میں ہمیں بھی دکھائی دے گیا آ کر رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول میں اس وادی کے اوپر کے حصے پر پہنچ گیا تھا اور ارشاد کے مطابق وہیں رات گزاری صبح میں نے دوسری گھاٹی بھی دیکھ ڈالی لیکن وہاں بھی کوئی نہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا رات کو وہاں سے تم نیچے بھی اترتے تھے جواب دیا نہیں صرف نماز کے لیے اور قضاء حاجت یعنی پاخانہ پیشاب کے لیے تو نیچے اترا تھا رسول اللہ نے فرمایا تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی اور تم اس کے بعد کوئی عمل نہ کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں اور مسند احمد میں ہے کہ غزوے کے موقع پر ایک رات کو ہم بلند جگہ پر تھے اور سخت سردی تھی یہاں تک کہ لوگ زمین میں گڑھے کھود کھود کر اپنے اوپر ڈھالے لے لے کر پڑے ہوئے تھے رسول اللہ نے اس وقت آواز دی کہ کوئی ہے جو آج کی رات ہماری چوکی داری کرے اور مجھ سے بہترین دعا لے تو ایک انصاری کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے کہ رسول میں تیار ہوں رسول اللہ نے اسے پاس بلا کر نام دریافت کر کے اس کے لیے بہت دعا کی ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیں سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں بھی پہرا دوں گا رسول اللہ نے مجھے بھی پاس بلایا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعائیں کی لیکن انصاری صحابی رضی اللہ عنم سے یہ دعا کم تھی پھر رسول اللہ نے فرمایا اس آگ پر جہنم کی آنچ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے اور اس آنکھ پر بھی جو اللہ کی راہ میں شب بیداری کرے صحیح بخاری میں ہے برباد ہوا دنیا کا بندہ اور کپڑوں کا بندہ اگر مال دیا جائے تو خوش ہے اور اگر نہ دیا جائے تو نہ خوش ہے یہ برباد ہوا اور خراب ہو گیا اسی اگر کانٹا چوب جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کی جائے خوش نصیب ہوا اور خوب پھولا پھلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلودہ قدم ہیں اگر چوکیداری پر مقرر کر دیا گیا ہے تو چوکی داری کر رہا ہے اور اگر لشکر کے اگلے حصے میں مقرر کر دیا گیا ہے تو وہیں خوش ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا ہے کہ اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو الحمدللہ اس آیت کے متعلق خاصی حدیثیں بیان ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزاری سے رہتی دنیا تک فارغ نہیں ہو سکتے تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے خط لکھا اور اس میں رومیوں کی فوج کی کثرت ان کے آلات حرب کی حالت اور ان کی تیاریوں کی کیفیت بیان کی اور لکھا کہ سخت خطرے کا موقع ہے یہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ عن کا جواب گیا جس میں حمد الصنا کے بعد تحریر تھا کہ کبھی کبھی مؤمن بندوں پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آسانیاں بھیج دیتے ہیں سنو ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی سنو پروردگار عالم کا فرمان ہے یا ایوہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون یعنی عمران کی یہی آیت نمبر دو کی تلاوت کی کہ ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے 170 یا ایک ہجری میں شہر ترطوس میں محمد ابن ابراہیم ابن ابی سکینہ کو جبکہ وہ ان کے وداع کے لیے آئے تھے اور یہ جہاد کو جا رہے تھے یہ اشعار لکھوا کر فضیل ابن عیاد رحمۃ اللہ علی کو یا لو بھجوائے <تصفح> من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا مما قال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب شہید یعنی اے مکہ مدینے میں رہ کر عبادت کرنے والے اگر تم ہم مجاہدین کو دیکھ لیتے تو بالیقین تمہیں معلوم ہو جاتا کہ تمہاری عبادت تو ایک کھیل ہے ایک وہ شخص ہے جس کے آنسو اس کے رخساروں کو تر کرتے ہیں اور ایک ہم ہیں جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹوا کر اپنے خون میں آپ نہا لیتے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کا گھوڑا باطل اور بیکار کام میں تھک جاتا ہے اور ہمارے گھوڑے حملے اور لڑائی کے دن ہی تھکتے ہیں اگر کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اگر کی خوشبو گھوڑوں کی ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد غبار ہے یقین مانو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ چکی ہے جو سراسر راستی اور درستی والی بالکل سچی ہے کہ جس کسی کے ناک میں اس ربانی لشکر کی گرد بھی پہنچ گئی اس کے ناک میں شعلے مارنے والی جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہ جائے گا اور لو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہم میں موجود ہے اور صاف کہہ رہی ہے اور سچ کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں محمد ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے مسجد الحرام پہنچ کر فدئی البن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ان کے نام یہ اشعار دکھائے تو آپ پڑھ کر زار و قطار روئے فرمایا ابو عبدالرحمٰن یعنی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں صحیح اور سچ فرمایا اور مجھے نصیحت کی اور میری بے حد خیر خواہی کی پھر مجھ سے فرمایا کیا تم حدیث لکھتے ہو میں نے کہا کہا اچھا تم جو یہ نصیحت نامہ پاس لائے ہو اس کے بدلے میں تم کو ایک حدیث لکھواتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب رسول اللہ نے فرمایا کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ نماز ہی پڑھتے رہو اور تھکو نہیں اور روزے رکھتے چلے جاؤ اور کبھی بے روزہ نہ رہو اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی طاقت کہاں میں اس سے بھی ضعیف ہوں رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں اتنی طاقت ہوتی اور تم ایسا کر بھی سکتے تو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے کو نہ پہنچ سکتے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ مجاہد کے گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چڑھ جائے تو اس پر بھی مجاہد کو کیا ملتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر حال میں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا اے ماض جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو اور اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فورن کوئی نیکی بھی کر لو تاکہ وہ برائی مٹ جائے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو یہ روایت مصر احمد کی ہے پھر آگ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چار کاموں کے کر لینے سے تم کامیاب مقصد اور بامراد ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات پالو گے محمد ابنقاب القردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم میرا لحاظ رکھو میرے خوف سے کاپتے رہو مجھ سے ڈرتے رہو میرے اور اپنے معاملے میں متقی رہو تو کل جب کہ تم مجھ سے ملو گے تو نجات یافتہ اور با مراد ہو جاؤ گے الحمد للہ سور عمران کی تفسیر ختم ہوئی ولی اللہ الحمدالمنت ونسَل مؤطالبی و سنتی آمین یا اللہ کے لیے تعریف ہے اور احسان کرنا اور جتلانا بھی اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ ہی سے ہم کتاب اور سنت پر مرتے دم تک قائم رہنے کا سوال کرتے ہیں آمین اے تمام جہانوں کے معبود برحق اللہ